خوبصورت عورتیں خاص ہے انسان دی کہ ہر آدمی چاہتا کہ خوبصورت ہوگا میں آپ کی میں نہ کنجر پا جی پوچھنا بالکل تیرا شاک پورا کروں گا ہو نہیں کم سال لو مکمل بالکل گوڑیاں موٹیاں اکھا آئی خیرات نے سن آداں بھی تے ظاہری روشن کمال کر ہیں پورا کروں مگر ادا نہیں ہوگیا جی میں ہوں تریاں پھر بغیر نہیں جنت ہوں جتنے پاک ماحول ہے نہ جنتی کے برے ارادے نہ اس کا ہو مقصورات فرقے گوڑیاں گولیاں ہو گیا مگر خیمیاں بند رہی کدی وہ سیر سپٹے کرنی گیا اتوں اندازہ کرو بھائی جس دین ہلکے اتار رہا ہے دانشوار یہ پردا کوئی شہر نیت نہیں جن جبا کا نظر نہیں رکھ گیا اتنے ڈر کوئی نہیں جب اتنے بھی اللہ کا جڑی شریف عورتوں دہا لے ہونا اتنے لفنگیاں بارا کے یہ دی قبول کرے دین کے دشمن بالکل اسلام کے بہری ہے بھائی تر نہیں دین تمروں کا نام رو کیوں آئے دا نہیں یا کوئی گل. اللہ پا فرمایا دیا گے خوبصورت رسی نا گے ہر قسم کے فروٹ ہر قسم کا جڑے جڑے تا جی اے جی چاؤ آخیا جہاں جی چاؤ اٹھے نا کہ جی چاہتے مردا نے یہ میں زرم تو نہیں کیتا. صرف اس کو غور کرنا پڑنا بھائی جی شوق ہے ایتھے کوئی صورت نہیں کہ جی گاہ بھی کوئی دنیا نہیں تو خدا دے واسطے بہت دبا دب یہ ظلم ہے کہ انسانوں نے ایسا شوق لا گئے بندوبست ہی کوئی نہ کرے نہیں کیتا انہیں اپنی کتاباں جواب دے کہ بے فکر رہ شوق پورے کرنے میں سامان کیتا مگر جس طرح دنیا جی ہر شہلی کچھ وقوع کچھ تھوڑا عرصہ جی انتظار تو بعد ملتا اسی طرح اس دنیا چیز انتظار کرو تیاری کرو کام چلتے کرو بیج بو فصل تیار ہو جاؤ بالکل انشاءاللہ سارے کم مل گئے ہوں یہ دنیا پھر اِس کئیے کم رب کی مرضی کے کم کریے تو پھر وہ سانو ابدی یار دائمی اور بالکل لا تعداد محنت محنت تو یاد آؤں گا اللہ کے رسول اللہ علیہ سلام ایک دن بیان فرما رہے تھے دو گا میں تمہیں دسا کہ سارا تو ادنا جنتی وہ لا پاک نے کی خوش کرنی دل لگی کہ جہنم درمیان تو بے چارہ اللہ تعالی نے اچھالنا جیسے تین اچھا نہ دوزخ دے دروازے لگ کچھ تھوڑی انہاں کہ اللہ تحمان رہی نے میں آج بندہ جرم بڑے کیتے مر کرما پڑھتا سی تیری وادہ نیل قائل سی جی رحم کریں اتنے لاگے کر اللہ پایا آدم دے بیٹے تو دنیا بڑے وعدے کرتا تو ویلا جنگ جانا توں کہ مکر کئی بار منتا منتا سے ایڈا کم ہو جائے نہ کروں پھر دن ایک گل کر پوری کر لوں ای خوش کمی نہیں, نہیں، اتنا دروازے کو کر اور ہوا دروازے کو کیتا باہر نگاہ ماری باہر دیکھا کوئی گر، گر، تو اسے کچھ بھی نہیں کر لا ایسا گرام کیتا باہر کر پھر وہ گل رب تو کہہ رہا چک ادا ہی ہوں گی پھر جنم کے پل لڑکے ویکھے رب اٹھے کلا کے کر اللہ پاک دے رسول اللہ دے دے کے رسول علیہ السلام فرمایا جنت کے دربار سے اکی نر مکدی ہے نہر حیات اللہ پاک نے وہ گوتا لونا سارے دکھ زخم بھول گئے یاد ہی نہیں رہنا بھی میں دو دست رہا سکوں سے خوشیاں جنت داخل ہوا رسولہ کریم سلام فرماؤں مر گئی دنیا آلک ملک آلک میں چاہ ہوں تو تمنا کر کن کی زمین چاہنا انہیں اپنے خیال سے آخیا مشرق تو مغرب تک جیتنی ہے یہ بڑی اینک ہو جائے بڑی گل ادنا جنتی اللہ فرمایا وہ بھی جیتی تینوں یہ دس لال ہوتی اگر مالک توں ایڈا راج اور خیمے رسول کریم فرمایا دے دے کے بنے خیمے ادھر رح والی بیویاں ادھر کا نہیں پتا تو جنتی کم سیکڑے سال گشت کروں گا خیمے نہیں مکو. موتی موتی اس سے فرمایا شوق تیرے کر گے پر بن کے رہ. اتنے کچھ دن صبر کر دیا بالکل جو چاہیں گا نا میں نہ کچھ زیادتی کروں گی تیرے دل سے اِن شوق پیدا کر دیں پلے میرے کچھ بھی نہیں ہو جان گے شوق پورے مگر صبر وہ پھر ہوں کہ پوچھیے کون دسے پہلے کی مرضی کی ہے فرمایا بھی بندوبست میں آپ کی جتنے ہوڑا پوریا کیتوں پوکھ لگتی ہے خوراک پیدا کی پیاس لگتا پانی ہے فروٹ جس ہے ہے ہدایتوبست نہ کردہ را یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم تمہیں راستہ بتا میں چاہیے خدا آئیڑا مار دے پہ نہیں پہلا پہلے انسان ہی زمین تے اتاریا نبی اتاریا انہوں دین دس کے بھیجا بھائی دسی بیا کم کرنے تا نہیں کرنے حضرت نبی خلافیا نظیر کوئی گرو نہیں رہا دنیا چاہیے خبردار بولی نہیں بولتے نبی اتار کتاب اسی چ لے کے آیا اس کے علاوہ نیک بندے دہائی دینا ہندو بزرگوں نے برا لا کیا کرو نہ لے کے بھی نہ کہ نبی ہے خدا جانے نبی ہو ہونے بزرگ ہی ہوئی مگر برا نہیں کہنا تک یہ نبی ہو